الحمد اللہ رب اللہ وہ بھی اشحد اللہ شریک اشد محمد بعد پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ جنتیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالی ان سے پوچھے گا کیا تم راضی ہو گئے جنتی کہیں گے کہ اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں دنیا کی جتنی مخلوق ہے جتنے بندے ہیں ان میں سب میں کسی کو عطا نہیں کیا جو ہم کو عطا کیا ہے سب کچھ تو مل گیا ہے اب کیسے ہم راضی نہ رہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائے گا کہ اب میں تمہارے لیے اس سے بڑھ کر نعمت عطا کروں وہ کہیں گے اللہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تمہارے لیے اپنی رضا حلال کیے دیتا ہوں اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں ہوگا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی رضا ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالی کی رضا ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر اسی لیے یہاں پر حدیث کے کی الفاظ کیا ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا افضل میں ساری نعمتیں جو تم کو ملی ہیں کھانا پینا لباس محل سواریاں سائے باغات پینے کے لیے پانی شراب دودھ شہد اور وہ ساری چیزیں جو لذت کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بڑھ کر میں تم کو ایک چیز دیتا ہوں اور اللہ تعالی فرمائے گا ارے دعانی میری رضا میرا راضی معلوم کہ اللہ کی رضا تمام نعمتوں سے بڑھ کے ہوتی ہے جب جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے دنیا کی نعمتوں سے ممبا بھی اولا بڑھ کے بلکہ دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں رکھنے لائق بھی نہیں لیکن کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ انسان دنیا کی نعمتوں کے لذتوں کے جمع کرنے کی خاطر اللہ تعالی کی رضا کو کھو دے اس کو ناراض کرتے ہیں وہ اعلی نعمتیں جنت کی ہیں ان سے بڑھ کر نعمت اللہ کی ربا اور یہ گٹیا نعمتیں ہیں دنیا کی ان گھٹیا نعمتوں کے لیے انسان اللہ کو ناراض کر دے اس سے بدکسمت آدمی کون ہو سکتا ہے کہ وہ حرام لذتوں کے لیے اللہ تعالی کو ناراض کر دے یہ لذت مل جائے مجھ کو بس پیسہ مل جائے شہبتوں کی تکمیل ہو جائے لباس سے لے کر گھر سے لے کر زیورات سے لے کر اور پارٹی سے لے کر اور ناچ گانے سے لے کر وہ ساری لذتیں جو انسان کے دل کو مشغول کرتی ہیں وقتی طور پر اس کے اس کی تکلیفوں کو اس کے ذہن سے ہٹا دیتی ہیں ان کی خاطر ایک آدمی اللہ کو ناراض کرتے اپنے مالک کو ناراض کرے جس نے اس کے لیے اتنے سارے احسانات کیے اس کی پیدائش سے لے کے زندگی بھر و اللہ کے احسانوں کے نیچے دباؤ جائے اس اللہ کو ناراض کر دے اس سے بڑھ کے اس کے لیے بدقسمتی اور بربادی کیا ہو سکتی ہے یا آئی بھل انسان رقب ربکر کریم احسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا پھیر دیا اپنی طرف اللہ کے خل اللہ کا جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا تیرے اندر اعتداب پیدا کیا صورت ارب کبک اور پھر جس صورت میں چاہ تجھے ڈھال دیا ہمارا وجود ہماری ساری صلاحیتیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں ان صلاحیتوں کو اللہ کی ناراضگی اس کی معاشیت میں استعمال کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے ہر آدمی ہم میں سے اپنے حال پر غور کرے کہ اللہ نے جو مجھ کو دیا ہے جو صلاحیتیں دی ہیں جو اسباب و وسائل جو نعمتیں مجھ کو دی ہیں میں ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے کتنا استعمال کرتا اور اللہ کی ناراضگی میں کتنا استعمال کرتا یہ نعمتیں حاصل کرنے کے اعتبار سے میں اللہ کو کتنا ناراض کرتا کتنے لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اپنی دنیاوی تجارت کے لیے جاب کے لیے کتنے لوگ ہیں جو حرام طریقے سے مال کماتے ہیں دنیا سجانے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو عبادت کر کر کے حرام لذتوں میں پڑے رہتے ہیں کبھی کرکٹ کبھی فٹ بال کبھی فلمیں کبھی کچھ اور کبھی پکنک ان لذتوں کی وجہ سے ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں انسان کی بدبکتی ہے کہ وہ آلہ اور ادنا میں فرق نہ کر پائے گھٹیا اور آلہ میں فرق نہ کر پائے اور وہ گھٹیا کو پانے کے لیے آلہ کو قربان یہ بنی اسرائیل کا مزاج ہے کہ آسمان سے آتا کیے جانے والے من و سلوا کو چھوڑ کر زمین سے اگنے والی بدبودار چیزوں کو چن لے جب انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو گٹیا کو پانے کے لیے اعلیٰ کو قربان کر دیتا ہے اللہ کی رضا ایسی نہیں ہے کہ جس کو انسان کھوئے وہ بادشاہ کی رضا ہے وہ بادشاہ جو بڑا صفی ہے کریم ہے جس کی حکومت ہر چیز پر ہے جس کی قدرت ایسی ہے کہ جو چاہے کرے اس کے بالمقابل کوئی نہیں ہے عطا کرنے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے اور اگر نہ دینا چاہے تو سب مل کے بھی وہ چیز عطا نہیں کر سکتے اور اس کی ربا کے ساتھ ملنے والی چیز میں برکت ہوتی ہے چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو کسرت کو بھی قلیل بنا دیتا ہے ہم نعمتوں کو پانے کے لیے چیزوں کو پانے کے لیے ہم رب العالمین کو کھو دیں اس سے بڑھ کے انسان کے لیے کھونا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو کھو دے اللہ کی رضا سے محروم ہو جائے اور دنیا کی ساری چیزیں پالے اللہ کی رضا سے محرومی سزا ہے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا فرمائے گا کہ یہ نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت ہے اللہ راضی ہے ہمارا رنگ سے راضی ہے اور اس تبار سے بھی کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے اس میں ہمیشہ اس چیز کی فکر ہوتی ہے اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں میں جس حال میں ہوں میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں خوش ہوں لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں اس کو کیسے چین آ سکتا ہے کہ مالک ناراض ہو اور یہ انجوائے کرتا اس کا مالک اس سے ناراض ہو اور یہ لذتوں میں پڑا ہوگا دنیا میں بھی کوئی آدمی بادشاہ اگر اس سے ناراض ہے پولیس اس کے پیچھے پڑی بھی ہے کیا اس کو لذت ملے گی چیزوں میں کہ اللہ ناراض ہے اس کو کبھی بھی چائے سزا دے سکتا ہے اور وہ دنیا میں انجوائے کرتا ہے اس سے بڑا جاہل کام ہو سکتا ہے پہلا کام مالک کو راضی کرنا ہے مومن کے دل میں ہمیشہ اس بات کی فکر ہوگی میرا مالک مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں ملنا کھونا چلتا رہتا ہے سب کھو سکتے ہیں رب کو نہیں کھو سکتے سب کو کھو سکتے ہیں رب کو نہیں کھو سکتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے سب کو کھونا بدتاش کر لیا رب کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ اپنا مال متا اپنے گھر جائیداد سب کھو دیا اللہ کی خاطر اسی لیے نقیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ जिंदगी زندگی بھر چلتی رہتی ہے ایک چیز کو کھو کے دوسری چیز پانے کے لیے انسان زندگی بھر کچھ نہ کچھ کھوتا رہتا ہے کچھ پانے کے لیے اپنے آرام کو چھوڑ کے نماز کے لیے آنا اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کے روزہ رکھنا اپنے علاقے کو چھوڑ کے حج عمرہ کے لیے آنا محنت سے کمائے ہوئے مال کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا تاکہ اللہ راضی ہو اور پھر زندگی بھر محرمات کو چھوڑنا تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمت جنت میں ادا ہو چھوڑنا زندگی بھر چلتا رہتا ہے اللہ کی خاطر مقصود کیا ہے اللہ راضی ہو جائے ہمارا رب مجھ سے راضی ہو جنت میں جنتیوں سے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے گا اب میں تم سے راضی ہوں کبھی ناراض نہیں کیونکہ جو ٹینشن زندگی بھر ان کو تھا اللہ تعالیٰ ان سے وہ پریشانی دور کر دے گا اب تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں دنیا میں بہت فکر کرتے تھے اللہ راضی ہے کہ نہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے اللہ ان سے راضی ہو جائے جا تو زندگی میں دنیا میں تمہاری یہی فکر سب سے بڑی تھی نا لو اب اب میں تم سے راضی ہو گیا اب میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا کبھی ناراض نہ نہیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انجنت الجن اللہ ہر تشتہ شعی الف عزیز کو اللہ تعالی اپنے بندوں سے محبت کے ساتھ شبت کے ساتھ پوچھے گا ہر تشتہ نش انف عزیز کو کیا تمہاری کچھ چاہت ہے کہ میں اور پڑھاؤں کچھ کم پڑھ رہا ہے کوئی اور چیز رہ گئی کہ میں تم کو عطا کروں تمہاری چاہت کچھ رہ گئی کہ میں اور بڑھاؤں نعمتوں کو کہ تم راضی ہو جاؤ تمہاری چاہت پوری ہو جائے تنا وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو کچھ تم نے دیا ہے اس سے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے وہ خوش ہوں وہ راضی ہوں گے رد یا وہ رد عین اتنا اللہ عطا کرے گا ان کو کہ وہ راضی نہیں اللہ پوچھے گا اس سے بڑھ کے اور کچھ چاہیے کچھ کم پڑ رہا ہے چار کوئی اور ہے جو تمنا پوری نہیں کہیں گے اللہ اور کیا نہیں اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے یقول ارے اکبر اللہ فرمائے گا میری روا اس سے بڑھ کے ہے میرا راضی ہونا بندوں سے یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے امام خان کی مربن احبا نے اس کو روایت کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورضوان من اللہ اکبر جنت کی نعمتوں کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے مقابلے میں بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے حجر اللہ فرماتے ہیں کل عالم سیدہ کہ ہر وہ شخص غلام جو اس بات کو جانے کہ میرا مالک اس سے راضی ہے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے اس کے دل کا سکون ہوتا ہے اور اس کے دل کے لیے بہت ہی عمدہ تیات ہوتا ہے ساری نعمتوں کے مقابلے یہ غلام ہو اور مالک اس سے کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں ناراض نہیں ہوں باقی سب کو دے رہا ہوں بہت کچھ لیکن ان سے کوئی خاص معاملہ میرا نہیں ہے بس دے رہا ہوں لیکن تو تو میرا خاص ہے تجھ کو نہ بھی دو تو میں تجھ سے راضی ہوں وہ غلام زیادہ خوش ہوتا ہے چاہے اس کو نہ ملے کیوں اس لیے کہ مالک میرا ہے چاہے چیزیں مجھے نہ ملیں مجھے چیزوں والا مل گیا بادشاہ کا ملنا نعمتوں کے ملنے سے زیادہ بڑی چیز اللہ کا راضی ہونا یہ ہے کہ اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں تو کسی بھی حال میں ہو کچھ بھی کرے میں تجھ سے راضی ہوں یہ دل کا سکون ہے تو جنتیوں کو یہ نعمت ملے گی جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پرماتے المحمن المحمناس اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ایمان والے مردوں کے ساتھ اور ایمان والی عورتوں کے ساتھ بھی صرف مردوں کے لیے وعدہ نہیں بلکہ پرانے کریم میں جتنے بھی وعدے ہیں آخرت کے بلکہ دنیا کے بھی یہ صرف مردوں کے لیے نہیں یہ عورتوں کے لیے بھی ہے دیداری مردوں کے لیے ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہے ایمان اگر مردوں کے لیے تو عورتوں کے لیے بھی ہے تقوی اگر مردوں کے لیے تو عورتوں کے لیے بھی ہے احکام الگ الگ ہیں لیکن مقاصد ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے اس بات کا وعدہ کیا ہے جنات من تحتها الانہار خالدین افیلا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نیچے نہریں بہتی ہیں ان باغات میں نہریں بہتی ہیں خالدین وہ ان نہروں میں ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ مسا فی جنات جناتی اور ان کے لیے ایسے مسکن ایسی رہائش گاہیں ان کے لیے ایسے گھر ہیں جنت میں جنات کون سی جنتیں ہیں کہ جنات آدمی ہمیشہ رہنے والی جنتیں ایسی جنتیں ایسے باغات جو ہمیشہ رہیں گے وردوان امن اباہ اکبر اور اللہ کی طرف سے ملنے والی رضا یہ زیادہ بڑی چیز ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں ان باغات سے ان نہروں سے ان گھروں سے بڑھ کر ہے اللہ کی رضا روا فوز العوی یہ یہ عظیم شان ہے بہت ہی کامیاب بندہ تب ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں جو کچھ کر سکتا ہے کر کے اللہ کو راضی کر لے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا کتنا بڑا اونچا مقام ہوگا جن کے لیے دنیا ہی میں اللہ تعالی نے وعدہ کر دیا اللہ اس سے راضی ہو گیا دنیا ہی میں اللہ تعالی نے خصوصاً آپ دیکھی بدری صحابہ کے بارے میں دنیا ہی میں کہا جو کرنا ہے کر لو اب اللہ تم سے تمہارے مقرر ایسے آلہ لوگے مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے یہ نہیں رشتے دار خوش ہو جائے بچے بیوی خوش ہو جائیں کمپنی کا باس خوش ہو جائے فلاں سماج خوش ہو جائے سب کو خوش کرنے میں اس کے چکر میں انسان رب کو ناراض کرنے لگ جاتا ہے نکاح میں جنازوں میں دعوتوں میں زندگی کے مختلف مراحل میں آدمی لوگوں کو خوش کرتے کرتے کرتے کرتے اتنا زوال کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر لیتا ہے عقل مندار میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کو سب پر مقدم رکھتا ہے جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کے اللہ کی رضا تو دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں کیا ہے رضا بہت بڑی چیز ہے دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لوگوں کی رضا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں سارے لوگ دنیا کے ان کی رضا کے مقابلے میں میرے مالک کی رضا ہونی چاہیے۔ اور رضوان من الله اکبر اللہ تعالی کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ ذالک الفوز العظیم یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حدیث نمبر 6557 ان عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال يقول الله تعالى لاهونی اهل النار عذابا يوم القيامه فرماتے مات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے سے کہے گا پیشے بھی چکی ہے سب سے کم تر عذاب اس کو ہلکا کو ہوگا اسے کہے گا لو ان ما فی الارض من زمین بھر کے ساری چیزیں زیب و زینت کی نعمتیں سب کچھ تیرے پاس اگر آج ہوتا تو کیا تو اس کو اپنے فری میں اپنے بدے میں دیتا اپنی جان بچانے کے لیے جو کم چیز تھی اس سے آسان چیز تھی وہ آدم علیہ السلام کی سلب میں تھا پیٹھ میں تھا ابھی پیدا نہیں ہوا ممبئی میں سلب اور طور انسان پیدا ہوتا ہے تو وہیں سے اس کی شروعات ہوتی باپ کی پیٹھ شریر کی ہڈی سے اللہ تشریف کبھی شعب میں نے تج سے یہی چاہا تھا کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے ابئی تھا اللہ انتشری کبھی لیکن تو مانا نہیں میرا مطالبہ تجھ سے کیا تھا اللہ کس سے راضی ہوتا ہے اللہ کا سب سے بڑا مطالبہ بندے سے کیا ہے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے جس کے بارے میں کوئی کمپرمائز نہیں جس کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں یہ ہونا چاہیے شرک نہیں کرنا شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ نہ بڑا نہ چھوٹا بڑا شرک یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بجائے کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے کسی اور کو رمن مان لے کہ اسے اولاد اس سے چپا مانگے اس سے, سے رزق مانگے اس سے کامیابی مانگے اس کو دینے والا مانگے قبریں بت ستارے بابا دنیا کی اسباب و وسائل ان کرتا دھرتا مانگ لیا کبھی جناس سے مانگ رہا ان کو رب بنا لیا دینے والا اور کبھی معروف بنا لیا کہ اپنی طرف سے جو دے رہا ہے امال پیش کر رہا ہے اقوال و افعال کے اعتبار سے قلب کے اعتبار سے وہ ساری عبادت اللہ کی وجہ ان کے لیے کرتے بڑا شب ہے اللہ جیسا ان کو بنا دے اللہ کے برابر ان کو مان دے یہ پھر چھوٹا شب کرے عبادت تو اللہ کی کریں لیکن اس پر دنیا کی اجرت چاہے بندوں سے تعریف دے دو خوش ہو جاؤ میرے بارے میں اپنے دل میں مقام بن جائے تمہارے دلوں میں میرا مقام بنائے ریا کاری یہ ہے کہ آدمی اپنا عمل دکھا کے اللہ کے مقام بنانے کی بجائے لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کی کوشش کرے اللہ سے پانے کی چاہت کے بجائے لوگوں سے پانے کے لیے عمل کرے اللہ کا مطالبہ بندی سے شرک نہیں کرنا نہ پڑا نہ چھوٹا اللہ والا عمل اللہ کے لیے کرنا اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرنا من اللہ اکبر اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں نمازیں تحجر اور اس طرح کی ساری چیزیں عبادات لوگ خوش ہو جائیں لوگوں میں نام ہو جائے پھر دین کی خدمت کر رہا ہے چاہتا ہے کہ لوگ اس کے فین ہو جائیں فالوور ہو جائیں اس کے لوگ دنیا مل جائے دنیا میں عزت شہرت اس کو مل جائے یہ ساری شرک کی شکلیں اللہ والا عمل بندوں کے لیے کرنا جو کام اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے تھا اس میں خلوص نکل جائے اس میں مخلوق کی رضا شامل ہو جائے مخلوق کے لیے دکھاوا شامل ہو جائے مخلوق کی تعریف ان کے دلوں میں جگہ بنانے کے چاہت دن میں ہو جائے سب لوگ مجھے چاہیں سب پیار کرنے والے ہو جائیں سب مجھے بڑا مانیں سب مجھے اچھا مانیں سب کی زبان پر میری تعریف مزین ہو کے لوگوں کے سامنے پیش ہو مزین ہو کے لوگوں کے سامنے آئے تاکہ لوگ اشخ کرتے رہ جائیں کیا زبردست پلٹ پلٹ کے لوگ اس کو دیکھیں یہ دین کی خدمت کرنے والا ہے انہوں نے مسجد بنائی ہے انہوں نے مدرسوں کا بہت تعاون کیا ہے یہ لوگوں کو دعو دیتے ہیں کہ ہاتھ میں مسلمان ہوئے ان کے ذریعے اتنے شرکیا آپ پتا میں سے نکلے یہ فلاں صاحب ہیں بڑے علم والے نے اپنی دنیا میں اللہ والے عمل سے بندوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو بڑا تو ہے آدمی بالوں کا تو اس سے بچ جاتا ہے چھوٹے سے بچنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آدمی بھرم میں پڑا رہتا ہے کہ میں کتوں کا پجاری نہیں ستاروں کو نہیں پوچھتا میں پیڑوں کو نہیں پوچھتا میں خبروں کو نہیں پوچھتا لیکن یہاں پھل جاتا ہے کہ وہ اللہ والے عمل میں اللہ کی عبادت میں مخلوق سے ہے. تو کہا کہ پیاکول عرت تو من کا نما تھا میں تو اس سے کمتر چاہتا تھا اتنا بڑا مشکل کام تھوڑی نہ تھا تیر وہ آدم اللہ تشریح کا بھی شعیت ابئی تھا اللہ انتشکی بھی میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کرے اللہ کی چاہتی ہے اللہ چاہتا ہی ہے کہ ہم شرک نہیں کریں اللہ کے ساتھ بڑا طبقہ شرک یاد میں سے بڑا ہوا ہے قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے قبروں سے نظر نیاز کر رہا ہے ایک بڑا طبقہ ہے اسی کو دین سمجھے ہوئے شرک ہے یہ شرک ہے اللہ جس کا کسی اور کو مددگار ماننا قبروں کو اور ان کی عبادت کرنا ان کی ان کے طب کر رہا ہے ان پر نظریں اور چڑھاوے چڑھا رہا ہے قربانیاں دے رہا ہے خوش کرنے کے لیے ساری عبادات ہیں اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا اللہ کے اس وقت کسی اور کی عبادت نہیں ہونا چاہیے اس ساری شکلیں کا کہ ابئی تھا اللہ عمری کا بھی نے نہیں مانا تو نے شرک کیا تو شرک, شرک کر کے رہا میرے ساتھ آخرت میں دنیا کا سب کچھ دینے کے لیے سب کھونے کے لیے تیار ہو جائے گا یہاں کھونے کے لیے تیار اللہ کو پانے کے لیے وہاں سب کھونے کے لیے تیار ہو جائے گا آخرت کی نجات پانے کے لیے جہاں کرنا تھا وہاں تو کیا نہیں جہاں نہیں کر سکتا وہاں تیار ہوگا کیا فائدہ وقت نکل جانے کے بعد انسان کرنے کی فکر کرے کیا فائدہ آج وقت ہے تیرے پاس آج پاک کر لے اپنے دل کو شد سے ریا سے ہر قسم کی بیماری سے آج صاف سترا ہو جا آج بند تجھ کو نہلانے سے پہلے تو اندر سے غسل کر لیں لوگ آئیں گے تیرے کپڑے اتاریں گے نہلائیں گے کپڑے میں لپیٹیں گے زمین میں مٹی میں ڈال دیں گے تیرے اپنے غسل سے پہلے جنازے کے غسل سے پہلے تو روحانی غسل کر دے اپنے آپ کو پاک کر دے تاکہ اللہ کے سامنے تیری پیشی جب ہو تو اچھے حال میں تو پیش ہو ظاہر کی صفائی کب تک کرے اندر صاف کرنا اپنے دل کو شد سے پاک کر اپنے دل میں اللہ کا مقام کسی اور کو مت دے وہ اللہ کے لیے خاص ہے اللہ کے برابر کسی کو مت بنا نہ دل میں نہ زبان سے نہ عمل سے کو ایسے بس اتنا گوتوں کو نہیں پوجنا ہے اتنا है کئیوں شکلیں اس کی ہے آدمی ایک سے بچے شیتان دوسرے میں ڈال دیتا ہے دوسرے سے بچا تیسرے میں ڈال دیتا ہے اپنے دل کو بچانا ہے جیسے آدھی طوفان میں آدمی کو چراغ کو لے کے چلنا پڑتا ہے سبال کے بج نہ جائے ایمان کا چراغ بجھ نہ جائے اخلاق کا چراغ بج نہ جائے تخوا کا چراغ بج نہ جائے سنبھال کے چلنا ہے بے دک چلتا رہے کچھ نہیں ہوتا میں تفا والا ہوں میں اچھا ہوں میں نیک ہوں میں سب پڑھ لیا تو پڑھ لیا بنا کیا تو پڑھا ہے تجھ کو معلوم ہے تو بنا کیا ویسا جیسا بننا چاہیے تھا بنا نہیں تو صرف معلوم ہے تجھ کو تو قیامت کے دن آدمی تیار ہو جائے گا سب کچھ کھونے کے لیے دنیا بھر کی ساری زیب و زینت چھوڑنے کے لیے صرف اس وجہ سے کہ مجھے جہنم سے بچنا ہے آج کرنا ہوں. یہ نہیں کہ آدمی بھی بچوں کو چھوڑ دے اپنی تجارت چھوڑ دے اپنے معلومات کو چھوڑ دے نہیں اس کی محبت دل میں اللہ کی محبت پر غالب نہ ہونے دے اللہ کو کھونے پر راضی نہ ہو چیزوں کے کھونے کے لیے تیار ہو جائے اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کرے آدمی ایسا آدمی کل ہے اگلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان بن بشیر فرماتے ہیں جمرتان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان ابن بشیر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ جہنم میں قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ایک شخص کو ایسی جوتیاں پہنائی جائیں گی کہ اس کے اندر اس کے لیے انگارے رکھے جائیں گے اس کے قدموں تلے انگارے ہوں گے دونوں قدموں تلے یغلی لی من ہوما دماغ المرجل یگلی اور جو حرارت جو قدموں کے نیچے اس کے لیے ہوگی اس سے اتنی تکلیف اس کو ہوگی کہ اس کی حرارت کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا جیسے کوئی سوراہی یا کوئی برتن ہوتا ہے کوئی ڈیگچی ہوتی ہے اس میں سالن کھت کھت کھت پک رہا ہوگا اس کا دماغ ایسا پک رہا ہوگا اس میں سے کھول رہا ہوگا جیسے کوئی سالن بن رہا ہوگا جیسے سوراہی ہوتی اس میں پانی گرم کیا جاتا ہے یا کیٹلی ہوتی ہے یا جیسے کوئی اور برتن ہوتا ہے ہانڈی ہوتی ہے اس میں جس سے سالن پکتا ہے دماغ اس کا ایسے پکے گا حرارت پاؤں کے ذریعے سے دماغ تک اس کو تکلیف اتنی زیادہ ہوگی ہے. یہ سب سے ادنا عذاب ہوگا تو معلوما کہ جو جہنم میں جائے گا اس سے کم عذاب اس کے لیے نہیں ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آدمی آج اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے توبہ نہیں کر رہا اللہ کے فرائض کو نظر انداز کرتا کرنے کے کام نہیں کر رہا ہے نہیں کرنے کے کام کر رہا ہے اگر ایک لمحے کے لیے ایک دن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے بھی وہ جہان میں چلا جائے یہ عذاب سب سے کم تر ہیں کہ آپ کی جوتیاں پہنائی جائیں اتنا گرمی اتنی تکلیف ایسی اس کو اذیت پہنچے کہ اس کا دماغ ہانڈی میں سالن کی طرح کھولنے لگے یہ عذاب ہوگا سب سے ادنا آزاد بتائیے اس سے بڑھ کے جو عذاب ہوگا وہ کتنا ہوگا اس سے جو زیادہ عذاب ہوگا وہ کتنا ہوگا آدمی گرمی کے دنوں میں مسجد کے شہر میں باہر بغیر جوتیوں کے نہیں چل سکتا ہے دھوپ کی وجہ سے فرش اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اس پر قدم رکھ کے آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے بغیر جوتیوں کے آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا بلکہ بعض اوقات تو جوتی اور چپل بھی دھوپ میں رہ کے اور قدم نیچے سے گرمی اتنی محسوس ہوتی ہے کہ وہ تکلیف اس کو ہوتی ہے بتائیے براہ راست اس کو اگر اس کے قدموں تلے آگ کے انگارے ہوں اور وہ بھی انگارا دنیا کا نہیں جہنم کا یہاں کی آگ کے مقابلے میں جہنم اشد کہو کہ جہنم کی آگ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے یہاں کی آگ نہیں ہے وہاں کی آگ اس آگ سے لذتیں اڑائی وہ پسند نہیں تھیں دنیا میں وہ کام کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اسی طرح سے ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جبکہ ان کے سامنے ابو طالب کا ذکر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب کا ذکر کیا گیا فقال اللہ اللہ تنو شفاتی عمر قیام فرمایا کہ امید ہے قیام کے دن میری سفارش ان کو فائدہ دے دہ ہے فیوج من النار لوگوں کابئی یگ لی من ہو ام دماغی آپ نے فرمایا کہ, کہ آمت کے دن ان کے کام آ جائے تو سزا کیا ہوگی جہنم میں سب سے کم تر سزا ہوگی سب سے ہلکی سزا ہوگی کہ ان کے قدموں میں آگ کی جوتیاں کو پہنائی جائیں گی جو ٹفنوں تک آگ آئے گی لیکن وہ آگ اتنی بھیانک ہوگی کہ اس سے دماغ کھور رہا ہوگا جیسے ہانڈی میں سالن کھوتا ہے یہ اگلی ام دماغی ہی. اس کا ان کا پورا دماغ جو ہے وہ کھور رہا ہوگا جیسے برتن میں سالن کھوتا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی تھی کہ آپ غور کریں ابو طالب نے کیا کم ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ساتھ دیا نہ صرف یہ کی حفاظت کی آپ کی پرورش کی آپ کی حفاظت کی آپ کی بلکہ جو تکلیفیں آپ کی دعوت میں آپ پر آئیں اس میں بھی ابو طالب نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا بائیکاٹ ہوا تو ابو طالب ساتھ میں اتنی قربانی اتنی تکلیف اٹھا کے بھی ایمان نہیں شرک نبی کا تاؤ نبی کی رشتے داری کی وجہ سے تھا دینداری کی وجہ سے ایمان نہیں لائے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہا اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں لیکن سات والے دوست عبداللہ اللہ ابی امیہ اور ابو جہل کہتے رہے باب دادا کے دین کو چھوڑ دو گے اطرام مل مختلف عبد المطلف کی دین سے پھر جاؤ گے آخری بات جو کہی وہ یہ میں اپنے باپ عبد المطلف کے دین پر ہوں اور اسی حال میں موت ہو گئی اور توحید کی دعوت قبول نہیں کی توحید قبول نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کی دعا کرنے سے بھی منع کر دیا انسان کے پاس اس کا اپنا ایمان نہ ہو تو نبی کا تعلق بھی اس کو نہیں بچا سکتا نبی کی بارش بھی نہیں بچا سکتی چاہے اس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دے کسی بھی اعتبار سے دین کے کام آ جانا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے انسان کے عقیدے اور ایمان کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے آج بہت سارے لوگ ملی اعتبار سے سماجی اعتبار سے کئی خدمات انجام دیتے ہیں لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے کفریہ عقائد پر ہیں شرکیہ عقائد پر ہیں اتنی بھیانک چیز ہے کہ انسان کی پکڑ اس پر ہو سکتی ہے اور ایسی پکڑ کے ساری نعمتیں ساری نیکیاں برباد لن اشرخ کا لیک اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا کیا کرایہ عمل برباد ہو جائے گا نیکیوں کی بربادی عقائد صحیح ہے اپنے عقائد کی اصلاح کرنا چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے ہم ماں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اپنے ایمان, ایمان کی حفاظت کرنا کتنا جان اپنے دل کی حفاظت کرنا کتنا جانتے ہیں؟ تجوری کی حفاظت برابر کرتے ہیں لیکن اپنے دل کی حفاظت کتنی کرتے ہیں ابو طالب اتنا ساتھ دیے لیکن کیا ہوا ایمان قبول نہیں کیا نبی کی دعوت قبول نہیں کی حق قبول نہیں کیا توحید قبول نہیں کی شر پر ہی خاتمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مفترت نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے سے بھی منع کر دیا دعا بھی نہیں کرنا اتنا گھنا سنگین جرم ہے کہ نبی کے لیے گنجائش ہی نہیں کی دعا ہے اس لیے ہمارے اپنے رشتہ داروں میں دوست احباب میں ہم دنیا اعتبار سے سارا تعاون ان کا کرتے ہیں ان کو خوش رکھتے ہیں دعوتوں میں بلاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ان کے عقائد بھی اصلاح کی, کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو ماں باپ دادا دادی نانا نانی بھائی بہن اور کتنے لوگ ہوتے ہیں ہر اعتبار سے آدمی ان کے لیے سب کچھ کرتا ہے تاکہ خوش ہو جائیں لیکن اللہ ان سے خوش ہو جائے اس کے لیے ان کی اصلاح نہیں کرتا ان کو عقیدہ صحیح نہیں سکھاتا وہ اپنی زندگی میں پڑے رہتے ہیں یہ ان کے لیے ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے لیکن وہ چیز پرووائڈ نہیں کرتا ہے جو واقعی ان کی نجات کے لیے ضروری اب وہ طالب کو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے تو پر چلا جائے جو ہوا ہوا اب آخری وقت ہے آخری وقت میں تو مان لو چچا میں اللہ کے پاس سفارش کروں نہیں, نہیں مانے بری دوستی انسان کے لیے برے خاتمے کا ذریعہ بنتی ہے اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے نا دوست بھی تھے قبائلی آگ کا طالب باپ دادا کے دن سے پھر جاؤ گے باتوں میں آ گئے ان کی بات تمہیں آ گئے اور بات قبول کر لی برے دوستوں نے آخری وقت میں بیڑا غرب کر دیا دوستی کو بھی یاد رکھیں بروں کو دوست مند بنائیے ایسے دوستوں کو جو آپ کو دینداری سے دور کریں آپ کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس میں آزاد آپ دیکھیے فرمایا لال لبو تن کا شفاط یومت شاید کہ میری شف... شف... سفارش شکایت ان کے کام قیامت کے دن لیکن یہ سفارش جہنم سے بچانے کی نہیں ہو یہ سفارش ایسی نہیں ہوگی کہ سفارش کر کے اللہ جہنم سے بچا لے جنت میں ڈال دے جس کے پاس اپنا ایمان و توحید نہ ہو اس کے لیے ایسی سفارش نہیں کہ جہنم سے نجات ملے وہ جہنم میں تفیف ہوگی عذاب میں لیکن جہنم سے باہر نہیں اور کم تر عذاب بھی کتنا بیاانک تھا کہ پاؤں میں کی جمرات رکھ دیے جائیں جوتیاں اس آخر بنایا جائے کہ اس کا دماغ رہے کیا کیا ملے ملے گی گی اس اس کو اس کو تو یہ عذاب ابو طالب کا ہے جو سب سے ہلکا اور کبتر عذاب ہوگا قیامت کے دن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے لہذا کسی اعتبار سے دین کے کام آ جانا یہ کافی نہیں ہے کسی اعتبار سے بھلائیاں کر لینا یہ کافی نہیں ہے ضروری کہ آدمی کے پاس اس کا عقیدہ اس کی توہید ہو اس عقائد صحیح اس کا خاتمہ صحیح یہ بہت ضروری ہے اللہ قیام کو جمع فرمائے وہ کہیں گے لو حشر کے میں اس سے پہلے سے گزر چکی ہے غرق ہوگا لوگ پریشان ہوگی گرمی کی وجہ سے فیصلہ کم ہوگا جنت جانب کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا کہیں گے کاش کہ کاش کے کوئی ایسا ہوتا جو ہمارے رب کے آگے ہماری سفارش کرتا تاکہ اس مصیبت کی جگہ سے ہم کو راحت ملے راحت نصیب ہو بڑی تکلیف میں سب لوگ آدم لوگ آدم کے پاس آئیں گے آپ ہی تو ہیں جسے اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا قرآن میں دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا نفی مرفی کا مرحوی آپ کے اندر اپنی روح اللہ تعالی نے پونکی وہ امر المولک اور فرشتوں کو حکم دیا تو سجا کیا آئندہ ذرا ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں تو کیجئے اس مصیبت سے حشر کی تکلیف سے نجات ملے ہونا آپ کو کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا ہے اور اپنی فتح کو یاد کریں گے اپنی لفظش کو یاد کریں گے اللہ نے پھل پیٹ کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن پھر بھی میں گیا پھل کھائے وہ یاد کر کے کہیں گے نہیں nah, میں نہیں کر سکتا یعنی وہ خود ڈر رہے ہوں گے کہ کیسے جاؤں وہ اقولو ہے کہیں گے جاؤں علیہ السلام کے پاس اول رسول اللہ. وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف مغروض کیا ہے پہلے نبی آدم پہلے رسول نو فیقولو فیاقول فیاقول وہ نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے سفارش کیجیے کچھ حشر کے میدان کی تکلیف سے اللہ ہم کو راحت دے دے فیصلہ ہو جائے جو بھی ہونا ہے اس مصیبت سے نکلے ہم کہیں گے میں نہیں کر سکتا ہے وہ ید و خفی عطہ وہ اپنی خطا کو یاد کریں گے اپنی لغزش کو یاد کریں گے ایک روایت میں ہے ربا ہو ماں صن فیض انہوں نے بیٹے کے لیے جو کفر پر خاتمہ غرب ہو گیا اس کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کی تھی تو وہ حیا کریں گے نہیں میں نے ایک ایسی چیز مانگی تھی جو وحی کے مطابق نہیں تھی بغیر علم کے اللہ سے ایسی چیز مانگی جو نہیں مانگنی چاہیے تو میں نہیں کر سکتا اتخذ اللہ اتخط اتخلیل بلکہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جن جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل بنایا فیا کیوں نہ ہو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا میں سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا اور وہ اپنی لمزش کو یاد کریں گے ایک روایت میں ہے ید گر خطی اط التی کا دیوار تین باتیں جو خلاف نے کہی تھی اور ایسی باتیں تھی جس میں سجد دونوں کی گنجائش ہوتی ہے ایسے کلمات استعمال کیے تھے کہ میں بیمار ہوں جب ان کو کہا گیا چلو ہمارے ساتھ میلے میں یا بدھ کے بارے میں کہا اس نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے سارے بہت توڑ دیے یا بادشاہ کے پاس جب گئے تو بیوی کے بارے میں کہا کہ یہ کیا ہے بیوی سے کہا کہ یہ کہہ دینا کہ میری بہن ہے دینی بہن ہے لیکن بیوی ہے ان نمن کو ہوا لیکن وہ دینی اعتبار سے ہوتا ہے لیکن بیوی ہے وہ، تو بچنے کے لیے اس طرح سے بات کی تفصیل اس کی ہے جو کہ ایک اعتبار سے حقیقت ہے اور ایک اعتبار سے نہیں ہے مبارک وہ نہیں لیکن الفاظ کے اعتبار سے ہے حقیقت میں نہیں ہے ایک پہلو سے ہے ایک پہلو سے نہیں ہے اس طرح سے انہوں نے طوریہ جس کو کہتے ہیں یہ استعمال کیا تو وہ کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا اللہ کل ہوا بلکہ تموسا کے پاس جاؤ جس نے جس سے اللہ تعالی نے کلام کیا فی اچو وہ موسا علیہ السلام کے پاس آئیں گے فی ال ہونا کہ نہیں میں بھی کام نہیں کر سکتا فیض گرو حقیت ہو وہ اپنی لفظش کو یاد کریں ایک روایت میں ہے وَيَذْكُرُ أَصَابَ کہ چرونیوں میں سے میں سے ایک شخص کو مار دیا تو مر ہی گیا قتل ہو گیا ان کے ہاتھ سے جس کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑا مجھ سے مدین چلے گئے جان بچا کر تو کہا کہ میں نے قتل کیا تھا ایک میں اگرچہ وہ خطا والا قتل تھا جان بوجھ قتل نہیں تھا لیکن کہے گی کہ مجھے آج کے بعض اوقات اللہ کا واقعی نیک بندہ ہوتا ہے جو ایسی چیزوں پر بھی ڈرتا ہے جس پر پکڑ نہیں ہوتی ہے لیکن اسے اپنی پکڑ کا احساس ہوتا ہے جتنا تقویٰ قبیل ہوتا ہے چھوٹی چیزیں بھی بڑی دکھائی دینے لگتی ہیں اور اللہ اس اسے اتنا غصے میں ہوگا کہ کبھی اتنا غصے میں نہیں تھا تو یہ ایسی ایسی چیزوں کو بھی ڈر رہے ہوں گے جس میں واقعی پکڑ نہیں گھر میں بھی آپ دیکھیے گھر کا بڑا جب غصے میں ہوتا ہے تو جس نے غلطی نہیں کی وہ بھی ڈر رہا اب سزا ملے گی تو غصے کی وجہ سے جس نے غلطی نہیں کی ہے شرارت نہیں کی ہے گلاس نہیں پھوڑا ہے وہ بھی ڈر رہا غصے کی وجہ سے اب یہ بھی ڈر رہے ہوں گے جبکہ ان کی زندگیاں پاکیزہ ہیں اور یہ ساری بات ایسی نہیں کہ واقعی اللہ دناؤں سے پاک ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے بارے میں, کر سکتا ایک اور روایت میں ہے مستد احمد کی روایت میں ہے ترمیزی کی روایت میں ہے یقول وہ ڈریں گے کہیں گے میں نہیں جا سکتا میں سفارش نہیں کر سکتا میری غور میرے ماننے والے اللہ کے مقابلے میں میری عبادت کرنے لگ گئے تھے مجھے اللہ کے برابر کر دیا تھا ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا اللہ کے ساتھ تین میں کا تیسرا کر اللہ یہی اللہ ہے لوگوں نے مجھ کو اللہ کے ساتھ معمول بنا دیا تھا تو میری ہمت نہیں کہ میں جا کے سفارش کروں تم محمد بلکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ فقد غف فقد غفر تک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آپ کی اگلی اور پچھلی کوئی اگر لفظ ہے تو اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے آپ کے تمام معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کر دیا ہے آپ فرماتے ہیں تو لوگ میرے پاس نہ است وب دن میں اپنے رب سے اجازت طرف کروں گا ادارہ جب میں اپنے رب کا دیدار کروں گا تو فور سجدے میں گر جاؤں گا ماشاء اللہ اللہ مجھے اسی حال میں رہنے دے گا جب تک اللہ چاہے گا سجدے میں پڑے ہوئے اجازت لے کے سجدے میں گئے مجھ سے کہا جائے گا سر اٹھائیے اپنا سر اٹھائیے سل توڑ سل سلک تو مانگی عطا کیا جائے گا وقل يسمع اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی وش پر سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی ارکاسی جب اللہ کی طرف سے کہا جائے گا میں سدے سے اپنا سر اٹھاؤں گا بحمدور تو میں اللہ کی وہ تعریف بیان کروں گا اس دن جو اللہ مجھے سکھائے گا آج میرے ذہن میں وہ نہیں ہے اللہ اسی دن اسی وقت مجھے تلفیل کرے گا مجھے انہام کرے گا مجھے عطا کرے گا جو اللہ سکھانا چاہے گا ان کلمات کے ساتھ میں اللہ کی تعریف کروں گا تم میں فی حد فیحدولی حد پھر میں سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ میری سفارش میں حد رکھ دے گا ان کی سفارش ہو سکتی ہے ان کی نہیں تم اخری جو من تو جو حد جتنی مقرر ہوگی ان لوگوں کو میں جہنم سے نکال لاؤں گا وہ دخیل ہوں اور انہیں جنت میں داخل کروا دوں گا تم پھر میں واپس لوٹوں گا میں یہاں تک کہ میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں قرآن کے فیصلے میں روک کے کفار مشرقین منافقین جہنم میں ہمیشہ رہیں گے کبھی نکالے نہیں جائیں گے جو پرانی فیصلہ اللہ کا ہے وحی کے ذریعے سے دیا ہوا اس فیصلے کی بنیاد پر رکنے والوں کو رک جانا پڑے گا اب اس کے بعد بغیر توحید کے کوئی نکل نہیں کرنی سکتا توحید والا ہی نکل سکتا ہے قطع رحم اللہ کہتے تھے جس پر جہنم میں باقی رہنا لازم فا مشرقین اور منافتی یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اہل امام اہل توفیق یہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے اس سے عالم ہوتا ہے توفیق کتنی تین ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ جس چیز سے انبیاء گھبرا رہے ہوں گے آخر میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملہ ٹک جائے گا اور آپ سفارش کریں اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت دن لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے ہر امت اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گی اس کے تابع ہوگی اس کے پیچھے پیچھے ہوگی اور اس سے مطالبہ کرے گی یقولون یا فلان عشق یا فلان عشق ہماری ختم ہو جائے گا ہر ایک اس کو ٹال دے گا اور آخر میں معاملہ آپ پر آ کے رک جائے گا یوم المقام المحمود یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز کرے گا امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا آسا باسا کا مقام محمود قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المقابل المحمود اشپا المقاب المحمود اشپا یہ جو ذکر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قریب ہے کہ آپ کرب آپ کو مقام محمود پر فائز کریں اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی وہ سفارش قیام کے دن کوئی آگے نہیں بڑھے گا سفارش کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی ڈر رہے ہوں گے وہ کتنا بھیانک دن جس دن سارے بندوں میں سب سے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی نہ کسی بات پر ڈر رہے ہوں گے کہ کوئی اس کی پکڑنا ہوتا ہے جب کہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہوگی کہ تم پکڑ ہونے نہیں مارے لیکن وہ دن اتنا بھیانک ہوگا اور عدل انصاف کا احساس اتنا زیادہ ہوگا اور اللہ کا غصہ اتنا سخت ہوگا کہ انبیاء بھی ڈر رہے اس دن کے بارے میں ہم بے فکر ہو جائیں کتنی بڑی ہے کہ جس دن انبیاء پریشان ہو جائے امبیا گھبرا رہے ہیں سفارش کرنے کے لئے پیچھے ہٹ رہے ہیں اس دن کے بارے میں ایسی لاکھ اور ایسی قیامت کے دن آنے والے ہمیں بار بار پڑھ رہے ہیں ہماری زندگی میں اس دن کی تیاری نہ ہم صرف کل کے جاب کی تیاری کر رہے ہوں اگلے ہفتے پکنک کی تیاری کر رہے ہوں اگلے مہینے شادیوں کی اور نہ کتنی چیزیں رشتہ داروں کے اعتبار سے تیاری کر رہے ہوں ہم کمپنی کے پروگرامز کی تیاری کر رہے ہوں ہم اپنی زندگی میں پچاسوں چیزوں کی تیاری کر رہے ہوں لیکن ماں کے بعد جو قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن انسان کے ہمارے ابدی مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے हمیشہ, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے فیصلہ ہوگا جنتی جہنمی کہاں رہ گئے اس فیصلے کے دن کی تیاری ہم نہ کر رہے ہیں اس سے بڑی ناسم بد بکتی اور ناکامی کیا ہو سکتی ہے اللہ رب العالمی سب کو سمجھتا کرنا ہے اس دن کی تیاری ضروری ہے تم سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا آگے رہا ہے وہ کل آ کر رہے وہ کل آ کر رہے گا وہ ٹلنے والا نہیں ہے مالو مندا پڑھ اس کو کوئی دفاع کر نہیں سکتا اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا روک نہیں سکتا وہ آ کر رہے گا وہ آنا ہی آنا انبیت قیامت کی گھڑی آنا ہی آنا ہے اس دن ہماری تیاری کیا ہے ہم کس حال میں پیش ہوں گے عمر ان فتح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تزئی اس بڑی پیشی کے لیے جو اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے اپنے آپ کو آج ہی مزین کر لو لوگوں کے سامنے جاتے ہو پیش ہونے کے لیے اچھے حال میں جاتے ہو اچھے لباس غسل کر کے عطر لگا کے اچھا لباس پہن کے جاتے ہو رب کے سامنے بھی تو پیش ہونا ہے رب سے بھی تو ملاقات ہے لوگوں سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو مزین کرتے ہو رب العالمین سے ملاقات کے لیے تم نے اپنے باطن کو کتنا مزین کیا ہے کیونکہ اللہ ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھتا ہے تمہارا باطن کتنا اچھا ہے اللہ رب العالمین سب کو توفیق عطا فرمائیں آخرت کی تیاری کرنے والا آپ کو بنائیں مزید باتیں انشاءاللہ ہم نماز کے بعد دیکھیں دیکھتے ہیں ابو السطفی والے جسائ بہت پانچ سال کا وقت ہو جائے گا اور زور ماسک